لمان <أَمَرَه> ہرگز نہیں اس نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا